پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ناخی اب ہم سبوت سے اور آگے جا رہے ہیں جارڈن بارڈر کی طرف اور وہاں پر ایک شہر ہے جسے مکنا کہا جاتا ہے ایک علاقہ ہے اور وہاں حضرت مسارت السلام کے وہ پرانی واقعات وہاں رونما ہوئے آ, مقام دیا وہاں ہے منو و سلوا کا رضول ہوا وہاں پر بتانے والے بتاتے ہیں یہاں سے ڈیڑھ سو دو سو کلو کا فاصلہ ہے جا رہے ہیں اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ وہاں کی زیارتیں ہمیں کریں آپ کو بھی کرائیں اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سفر آسان فرمائیں اور ان بابرکت زیارتوں کی برکتیں ہم سب کو ادا فرمائیں سلور <تصفح> الخلیب صلی اللہ تعالی رحمت صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے اور پیارے پیار اسلامی بھائیوں آ, یہ جو سفر ہے بالخصوص ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تین چار جگہوں سے کور کیا ہے پہلے ہم آ, آپ کو مدائن سالے ہم نے دکھایا پھر ہم جارڈن کی طرف گئے اور وہاں جا کر ہم نے آ, جو آپ کو آ, وہاں کے مناظر دکھائے شہر صدوم اور جو بحر میت وغیرہ آ, اس تمام ایریا میں یہ بات بار بار احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ پر طویل عرصے تک پانی رہا ہے عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہے آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے اور ایسے پہاڑ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں مورخین بتاتے ہیں یہاں کے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں طوفان نو آیا تھا اور یہ پہاڑ صدیوں جو ہے پانی کے اندر رہے اب ہم بالکل عرب شریف کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں آپ سامنے سمندر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو بھی مناظر دکھاتے ہیں بالکل مصر اور عرب شریف کا یہ بارڈر ہے اسے شرما علاقے کا نام کہا جاتا ہے اب ہم البداخ کی طرف جا رہے ہیں یہ تقریباً ڈھائی سو کلو میٹر سوا دو سو ڈھائی سو کلو دور ہے یہ تبوک سے بھی اور آگے ہے اور آگے ہی جارڈن کا بارڈر ہے یعنی یہ پورا علاقہ وہی ہے یعنی اس کو بلد الانبیاء کہیں ارد الانبیاء کہیں دنیا کی سب سے قدیم آبادی والا علاقہ کہیں کیونکہ حضرت نول علیہ السلام کے طوفان کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا پھر حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا پھر یہ قوم دوبارہ آباد ہوئی تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر امبیا کے واقعات ہیں قرآن واقعات ہیں آپ اگر عجائب القرآن غائب القرآن کتاب پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعات ہوئے کیونکہ جارڈن شام مصر پھر فلسطین جو ہمارا ہے عراق اور عرب شریف اگر ان ملکوں کو ملا دیا جائے تو یہ ایک وہ ملک بن جاتا ہے یہ وہ زمین کا خطہ بن جاتا ہے جہاں انبیاء رہتے اور ان کی قوموں پر عذاب بھی آئے ان کے معجزاد کا ظہور بھی یہی ہوا آج بھی ایک معجزے کا بھی ظہور ہوا وہاں جا رہے ہیں باقی جب بھی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک ایسا میدان تھا جہاں لاکھوں لوگ گویا قید کر دیے گئے گھومتے رہے مگر راستہ نہ ملا آج اس مقام کو بھی دیکھیں گے اور پھر وہاں منو سلوا کا نزول ہوا وہ بھی دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اصا مار کر جو پتھر سے چشمے جاری کیے سنا وہ مقام بھی یہاں پر ہے وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بات بالکل ایسا بالکل یقین تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہی وہ ایریاز ہیں یہی وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے انبیاء علیہ سلاط والسلام تشریف لائے جا بجا موجزات اور جا بجا عذاب کے نزول کیونکہ ان قوموں نے انبیاء کی بات نہ مانی ان پر عذاب نازل ہوا بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے یہ جو آپ سمندر دیکھ رہے ہیں میرے پیرس میں بھائی یہ بالکل عرب شریف کا کارنر ہے یہ علاقہ گلف آف اریبیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محر عرب عرب بام سے دس پاتے ہزار میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں عرب شریف کا کنارا جی ہاں لٹرلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر آ چکا ہے کہ یہاں عرب شریف یہ ملک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑا آگے جارڈن کا بارڈر ہے یہ سمندر اس ملک کو اور مصر کو بھی ملاتا ہے ہم اس وقت موجود ہیں مقنا میں یہ بالکل ساحلی علاقہ ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اور جس قوم کے ساتھ وہ عظیم واقعہ ہوا کہ وہ ایک میدان کے اندر میدان طیا میں تقریباً چھ لاکھ افراد تھے وہ گویا قید ہو گئے تھے اور پھر یہی وہ جگہ قریب موجود ہے جہاں حضرت موسا علیہ السلام کے اصا مبارک کی برکت سے چشمے جاری ہوئے تھے پانی کے کوشش کریں گے اس مقام تک پہنچنے کی بھی آپ کو بتائیں کہ یہ ساحلی علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں طرف پانی ہے اور یہ اینڈ ہو چکا ہے اس ایریا کو مکنا کہا جاتا ہے چلتے ان شاء اس مقام کی طرف اور پھر انشاءاللہ وہ قرآنی واقعہ آپ کو وہیں سنائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل سے حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چن کے ناظرین ایک طویل سفر کر کے ہم اس مقام پہ, پہ پہنچے ہیں جو کہ بڑی اسرائیل حضرت موسا علیہ السلام کی قوم سے جس کو نسبت حاصل ہے حضرت موسا علی نبیرہ علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے واقعہ کیا, کیا تھا یہ بڑا ہی عجیب و غریب میدان ہے پہلے ہم اس جگہ کو آپ کو دکھا دیتے ہیں یقیناً یہ جگہ آپ کو تھوڑی سی نظر آئے گی لیکن یہ میلو بڑی جگہ ہوگی کیونکہ یہاں چھ لاکھ افراد چالیس سال تک رہے جی ہاں چالیس سال تک چھ لاکھ افراد گویا قید کر دیے گئے تھے پہلے آپ یہ پورے علاقے کو دیکھ گلنا رکھ سدار پھولے پھلتے ہیں بے پسل گلی پھولتے پھلتے ہیں بے پسل گلی واقعہ ذرا غور سے سنیے جب دریائے نیل میں فرعون غرق ہو گیا تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے اور جب حضرت علیہ نبینا سلاۃ سلام کو یہ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں اس وقت بیت المقدس پر امالکا کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کافر تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور بڑے ظالم تھے سنات مسالا نبینہ والے سلاۃ چھے لاکھ افراد کی قوم لے کر یعنی یہ کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا اس کی کوانٹٹی کیا تھی چھ لاکھ افراد تھے قوم امالکا سے مقابلہ تھا مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے سارے کے سارے بزدل ہو گئے ڈرنے لگے اور انہوں نے سوچا کہ ہم امالکا یعنی جب کی قوم سے ہم جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اب انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ شہر میں ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے حضرت مثال نبی والے کو بنی اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے مقابلہ کرے ہم تو مقابلہ نہ کریں گے اپنی قوم کی زبان سے حضرت موس نبین والد السلام نے یہ سنا آپ کو بڑا رنج ہوا آپ نے اپنے رب ازبدل سے یہ ارض کیا جو ارض کیا وہ قرآن مجید میں موجود ہے آئیے سنتے ہیں ترجمہ کنزول ایمان موسا نے عرض کی اے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھو حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیو اس دعا پر اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے آئیے وہ سنتے ہیں ترجمائے کا ذل ایمان فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے چالیس برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چھ لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اس میدان کا نام میدان تیا ہے جی ہاں یہ وہی علاقہ بتایا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس ملک کے یہ کونا بھی اور پھر امان جارڈن جو ہے اس کا بھی ایک حصہ یہ میدان طیا اور مصر کا بھی ایک حصہ بتاتے ہیں کہ یہ میدان طیا جو ہے کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں چھ لاکھ افراد رہتے تھے راستہ تلاش کرتے تھے چالیس سال تک گھومتے رہے مگر راستہ نہ ملا اسی میدان میں ان کا وقت گزرا اب میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اگر غور کیجیے اللہ کے نبی سے گویا انہوں نے دغا کیا تھا پیٹ پھیری تھی مگر اللہ کے نبی اپنی قوم سے کتنا پیار کرتے ہیں حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی ظاہر چھ لاکھ افراد تھے کھانا پینا بھی چاہیے تھا جب انہوں نے عرض کی تو حضرت موس علیہ نبینا والدلام کی دعا پر میرے پیارے السلام بھائی من و سلوا نازل ہوا اب یہ من و سلوا نازل ہوا اور پھر پانی چاہیے تھا تو ایک پتھر پر حضرت موس نبینا واللاۃ والسلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے اس واقعے کو قرآن مجید فکان حمید نے بار بار مختلف انداز سے بیان کیا ہے آئیے اس واقعے کی وہ مبارک آیتیں سنتے ہیں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 کوئی بیٹی میں ترجمائے کنزل ایمان اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گرو گرو اور ہم نے وشی بھیجی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 صلو علی اللہ بلا شبہ ایک عجیب و غریب ایک عظیم و شان واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں فرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے مگر اس کے باوجود بھی حضرت موساء علیہ نبینا سلاۃ والسلام کی شفقتیں اپنی قوم بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی جب یہ لوگ میدان تیا میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسا علیہ السلاط نے دعا مانگی اور من و نازل ہوا اے میرے پیارے اسلامی پتھر پر جنت سے آسمانوں سے دفتر خان اترے تھے یہ کھانا کیسا تھا آئیے اس بارے میں بھی سن لیجئے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ایک دو قسم کے کھانے اترے تھے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوا تھا یہ سفید رنگ کا شہدی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی اللہ تعالیٰ نے بڑی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ علی کمل من و سلوا ترجمۂ کنزلی اور تم پر من و سلوا اتارا اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسا عالینہ والے سلاۃ اسلام سے یہ حکم تھا کہ تم روزانہ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز گز ذخیرہ مت کرنا مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں نے یہ, یہ خیال کیا کہ ہم اس میدان میں اگر کل نہ اترا تو ہم کیا کریں گے تو ان لوگوں نے اس کو جناب چھپا کر رکھ لیا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی کی نافرمانی فرمانی کی وہ نہوست پھیلی کہ جو کچھ کل کے لیے لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بھی بند ہو گیا اس لیے میرے آکا علی سلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا خانے کا خراب ہونا گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں غور تو کیجئے کیسا تاریخی میدان ہے کیسا تاریخی مقام ہے کہ جہاں چھ لاکھ افراد گویا قید کر دیے گئے راستہ تلاش کرتے راستہ نہ ملتا کھانے کو آسمان سے کھانا اترتا اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں پھر بھی یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان رہی اپنے نبی علیہ اللاط والسلام کی بات نہ مانی انبیاء اپنی قوم پر بڑے مہربان بڑے شفیق اور ان کے لیے یوں سمجھیے کہ اچھا ہی ست سوچنے والے بہتر کرنے والے ہوا کرتے ہیں مگر یہ قوم ہی ہوتی ہے جو اپنے نبی کی نافرمانی کرتی ہے ہم پر الحمد نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی برکت سے عذاب تو نازل نہیں ہوتا لیکن ایک سوال تو ہوتا ہے نا کہ میں اور آپ اپنے آقا علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم ان کی کتنی باتیں مانتے ہیں انہوں نے جن چیزوں سے روکا کہ ہم اس سے رک رہے ہیں اور جن چیزوں پر عمل کرنے کا کہا کیا کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں یہاں میدان تییا سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں میرے مدری چینل کے ناظرین کو اسلامی بہنوں کو بھی اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھیں زندگی وہ گزارے جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمائی وہ کام نہ کریں جس سے انہوں نے منع کیا یہاں بھی ایک قوم تھی جو بعد میں ہلاک ہو گئی کہ جس پر من و سلما اترنا بھی بند ہو گیا جنہیں یہ سزائیں دی گئی بڑی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب آئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں زندہ رکھے تو نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی سنتوں کی اطاعت میں زندہ رکھے اور اگر ہمارا دنیا سے جانا ہو تو آقا علیہ السلاۃ السلام کی محبت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے نبی پاک کے عشق میں موت آئے اور کل کے کے دن جب اٹھنا نصیب ہو تو نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ ان کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو ان کے پیچھے پیچھے جندت پہ جانا نصیب ہو امام اہل سنت کی بڑی پیاری دعا ہے نا یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو وہ, وہ عظیم معجزہ جو حضرت موسال نبین صلاحت السلام نے یہاں دکھایا ایک پتھر پر اسا مارا بارہ چشمے جاری ہو گئے آج بھی اس کی کچھ باقیات موجود ہیں جی ہاں آپ کو وہ چشمے کے کچھ مناظر دکھائیں گے لیکن وہ چشمے کا منظر تو نہیں مگر یہاں سے اب بھی پانی ابل رہا ہے ہم وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ پتھر کتنا عجیب و غریب تھا کیسی رب کی وہ شان تھی آئیے اس بارے میں اسی چشمے کے پاس جا کر آپ کو بیان کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صدق صدق صدق گل سے گلاپ کو تفصیل تو بتاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ زمین سے باقاعدہ چشمے جاری ہو رہے ہیں نا اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی مٹی کے اندر سے پانی ابل رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ مٹی کے اندر سے باقاعدہ پانی نکلتا آ رہا ہے تو یہ ایک جگہ نہیں ہے ایسی جو قرآن پاک میں بتایا گیا بارہ جگہ ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے آپ کو کچھ اور جگہ بھی دکھاتے ہیں کچھ رنگ سے ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم اس وقت حضرت موسا علا نبین صلاحت السلام کے اسا مبارک سے پتھر سے جاری ہونے والے جو چشمے تھے ان میں سے ایک چشمے کے پاس موجود ہیں مختلف روایتیں پتا چل رہی ہیں ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ الگ الگ جگہ سے پانی نکل رہا ہے اور ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چشمہ ہو بارہ چشمے بہرحال جاری ہوئے چھ لاکھ افراد کے لیے ہر قوم نے اپنا ایک چشمہ پہچان لیا ایک روایت کے مطابق پچاس ہزار کا ایک گرو تھا جو ایک چشمے کے پاس چلا گیا تو اس حساب سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک قوم کا چشمہ تھا وہ آج تک جاری ہے بڑا عجیب منظر ہے کہ پانی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے انشاءاللہ ہم اس پانی کو پییں گے بھی کیونکہ یہ متبرک پانی ہے لیکن یہ ایک پتھر جو میں نے کہا تھا آپ کو کہ بڑا عجیب و غریب پتھر حضرت بوسالہ نبی اللہۃ وسلام کی زندگی میں بہت سارے موجودات ہیں ایسی عجیب و شان آپ کی لائف ہے کہ جب بھی آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کلیم اللہ اللہ نبینہ علیہ سلاط والسلام ہیں اور بہت سارے معجزات ہیں مگر آج ایک عظیم پتھر کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسا علیہ نبینہ والے صلاحت والسلام کی جھولے میں رہتا تھا اور اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسی عبینہ والسلام کے دو موجوات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے پہلا معاوضہ اس پتھر کا عجیب کارنامہ تھا جو حضرت مصال المینا علیہ صلاح السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانش مندانہ دوڑ تھی یعنی یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے اصل میں بڑی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ پہلے بالکل بلا لباس اس کو آپ کہیں ننگے ہو کر ناتے تھے حضرت مثلا البینہ ولی سلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے شرم و حیا کے پیکر تھے آپ اپنا لباس سب کے سامنے نہ اتارتے تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسا داغ ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں ایک علیہ نبی مارض مسالیہسلام ایک نہ ایک چشمے میں نہ رہے تھے کوئی بھی نہیں تھا تو آپ نے اپنے لباس ایک پتھر پر رکھ دیا اب جب آپ نہا کر باہر نکلے وہ پتھر دوڑنا شروع ہو گیا آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے آواز لگا رہے ہیں پتھر میرے کپڑے پتھر یا حجر حضرت لیکن وہ پتھر بھاگے چلا جا رہا ہے حضرت مسالیہ سلاد اسلام اپنے لباس کو لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے ساری قوم نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کا جسم بے عیب ہے کوئی آپ پر داغ نہیں ہے اور جو وہ رومر تھی وہ افواہ تھی جو بری بات پھیلائی گئی تھی ایسا کچھ نہیں تھا اب اس کے بعد حضرت الم صلی اللہ نبین صلاحت وسلام نے وہ پتھر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیا اب میرے پیاروں اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فکان حمید میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے آئیے آیت قرآن سنتے ہیں yeah. جی ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسا کو ستایا تو اللہ نے اسے بڑی فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسا اللہ کے یہاں اب اس وقت کا دوسرا موجودہ میدان تیہ میں اس پتھر پر پت موسینا والے و سلام نے اپنا اصا مار دیا تو اس میں سے بارہ کشبے جاری ہو گئے جس کے پانی کو چالیس برس تک بڑی اسرائیل میدان سیا میں استعمال کرتے رہے واقعہ آپ نے سن لیا کہ میدان سیا میں ہوا کیا تھا تو اے میرے بیٹھے اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ذرا غور کیجیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس پتھر سے چشمے جاری ہوئے بتانے والے ایک بڑی عجیب بات بتاتے ہیں کہ یہ پتھر بھی یہی زمین میں موجود ہے اور شاید اسی سے پانی نکل رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے جب یہ ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ایک معجزہ اس مقام پر ہوا ہے طویل سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمارا یہ سفر قبول فرمائے ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے لیکن ایک بات کا احساس ان تمام جگہوں پر جا کر بہت شدت سے ہوتا ہے کہ کئی قوم بہت ساری تکالیف سے گزری ہیں بڑے امتحانات ہوئے ہیں عذابات نازل ہوئے ہیں ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا مگر اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت دنیا میں ہے اس وقت دنیا بھر میں جو مسلمان زلیل و خوار ہو رہا ہے کیا اس پر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں گے اس پر بھی ہم اپنے دین کی طرف مضبوطی کے ساتھ نہیں آئیں گے یا اب بھی غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کریں گے لوگ کہتے ہیں جناب ان کی پروڈکٹس کا بائکاٹ کیا جائے غیر مسلموں کی جناب فلا پروڈکٹ تو نہ خریدا جائے ٹھیک ہے معاشی بائکاٹ اپنی جگہ پر کیا کلچرل بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے کیا ان کے انداز و اطوار کا بائکاٹ نہیں ہونا چاہیے کیا ہم طریقہ ان کا عمل کریں کھانا ان کا نہ کھائیں ان کی جناب ڈرنک چھوڑ دیں ان کا چاکلیٹ چھوڑ دیں لیکن چہرہ انہیں جیسا ہو لباس انہیں جیسا ہو باتیں انہیں جیسی ہو رہنا سہنا انہیں جیسا ہو یہ کیسا بائکاٹ ہے بائکاٹ تو یہ ہے نا کہ میرا چہرہ بھی میرے آکا کی سنت والا ہو میرا لباس بھی نبی پاک کی سنت والا ہو میری زندگی کا رہنا اٹھنا کھانا پینا زندگی کے تمام ادوار میرے کاروبار میری فیملی اسٹائل میرا لائف اسٹائل سب کچھ سچا مسلمانوں والا ہو پھر دنیا میں ترقی کرتے ہیں یہاں وہ قوم چالیس سال کے لیے یہ چھ لاکھ افراد اس میدان میں گویا قید کر دیے گئے بنی اسرائیل پر بڑے عذاب نازل ہوئے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیے آج اس مبارک چشمے پر موجود ہم اسلامی بھائی آپ سے ارض کرتے ہیں دنیا بھر کے ناظرین سے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چشمے کا پانی پینا نصیب فرمائے اس چشمے کے پانی کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حوض کوثر پر نبی پاک کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمائے آئیے سنتوں پر عمل کی نیت کر لیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنا لیجیے زندگی چھوڑی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طاقت میں گزار لیجیے اگر اس طرح زندگی گزر گئی تو مرنے کے بعد ان شاء اللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی وہاں مزے کریں گے وہاں اللہ نے چاہا تو بہت ساری نعمتیں حاصل ہوں گی اگر یہاں تھوڑی بھی ہیں تو صبر کر دیئے اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیقہ فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلدار کچھ جل رنگ سے کھلا ہے گلی گری ترب کچھ جل رنگ سے پولا ہے گلی کٹا ہیں تیرے نام تمردان نیارد سرکٹار ہیں تیرے نام تمر دان نیارد وقت مسالے سے تلام کے چشمے ہیں یہ یعنی یہاں کی جو مورخین ہیں انٹرنیشنلی بھی یہ ریکگنائز ہے انٹرنیشنلی بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے المکرا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ویل آف موسا یعنی آپ دیکھیں یہ نیٹ پر بھی موجود ہے یہ جگہ بیر موسا کے نام سے آپ اس کو نیٹ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں المکرا یہ وادی کا علاقہ ہے تبوک سے یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھائی سو کلو ہے میں اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دنیا میں یہ کہاں ہے یہ یہاں موجود ہے کٹے مر ہیں